آج کے سبق میں آپ صورت القدر کی مشق کریں گے آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ بسمل بسم ان نون مشدد ہے پہلے تو غنہ کیجئے اس کے بعد یہ مد ہے اوپر چھوٹا مد منفصل اس کو آپ تین علی کے برابر اوپر کو کھینچیں گے اب نون ساکن کے بعد زا آ گیا جو کہ حروف اخبا میں سے ہے یہاں نون پر نخفا ہوگا انا فی لیلت فی لیلت اب یہاں اس آیت کو اگلی آیت سے جب آپ ملانا چاہیں تو پھر را کے نیچے زیر پڑیں گے اور راہ باریک ہوگا یہاں اوپر دو علامتیں تھے جیند بھی ہے لا بھی ہے وقف جائز بھی وقف بھی کر سکتے ہیں ملانا چاہیں تو اس پچھلی آیت کا تعلق معنی لحاظ سے اگلی آیت سے آپ ملا بھی سکتے ہیں لیکن جب وقف کریں گے را ساکن ہو جائے گا تو چونکہ پیچھے خواب کے اوپر زبر ہے اس لیے را پر پڑا جائے گا سی لادر تل کا داد رو دال کی صفت قلقلہ اور پھر راہپور مد منفصل تین الف کھینچیں گے دال کی صفت قلقلہ را پر ہوگا وما ادروکا وما ادروکا ما ما ما یہ تو وصل کی صورت میں را کے نیچے زیر لیکن یہاں فا علامت ہے وقت مطلب کی تو ہم وقت کریں گے محمود آپ بتائیں جب ہم یہاں وقت کریں را ساکن کر دیں گے تو راہ کو ہم مفخم پڑیں گے یا مرقق مفخم پڑھیں گے یعنی منہ بھر کر پڑیں گے اس لیے کہ اس سے پیچھے کاف کے اوپر زبر ہے شہباز لائی لائی لری لائی القدر یہاں وقف نہیں کرنا آگے ملائیں گے خواہ روم سی خواہ خواہ خواہ مفخم ہوگا اور راہ کے اوپر دو پیش آگے میم ہے یا ادغام گننے کے ساتھ ہوگا اور یہاں نون ساکن کی بات چونکہ حمزہ ہے محبوب آپ بتائیں یہاں کیا قائدہ ہے اظہار شاہباز خواہ روم شاہرین لیکن یہاں یاد رکھیے دو علامتیں خواہ جو ہے وقف متعلق ہے یہ اوپر والی علامت ہے وقف نبی علیہ سلاد وسلام لہٰذا یہاں وقت کریں گے وقف کی صورت میں جب راساکل ہوگا ہو تو اس کو پر پڑیں گے چونکہ پیچھے زبر ہے الف شاہو الف شاہو تنزل ملا تنزل کا تو مد متصل ہے پانچ حرکات کھینچنا ہے وا روح پراپور ہوگا اوپر پیش ہے و روح نی بی زیا نرمی سے بی ایز نی بی اور آگ کے اوپر زبر ہے پر ہوگا یہاں میم ساکن کے بعد میم متحرک ہے ادغام گام گننے کے ساتھ کریں گے یہاں نون پر اخفا ہوگا ربیم کلی امرن امرن سلام سلام ایمرو سلام سلام یہاں یاد رکھیے ایک قاعدہ ہے کا کیا نام ہے قاعدے کا معاون شاہباز یہ تین نقطے جہاں آ جائیں دو جگہوں پر وہاں لازمی طور پر ایک جگہ وقف کرنا ہوتا ہے اگر یہاں وقف کریں تو سلام ان کو آگے ملائیے اور اگر یہاں وقف نہ کریں امرین سلام پھر میم پر وقف یہاں وقف ہوگا میم ساکن کر دیں گے یہاں لکھا ہوا اللہ اور یہاں قطع کے معنی ہے یہاں وقت کیجیے اب دونوں صورتوں میں آپ کو جائز ہے یا تو یہاں آ کر وقت کریں آمر اس صورت میں راہ پر ہوگا اور جب آپ ملانا چاہیں تو پھر امرین اخبابی کریں گے لیکن یہاں پھر سلام ان نہیں پڑیں گے یہاں وقت کرنا پڑے گا لازمی طور پر سلام پھر اس طریقے سے پڑھیں گے تو کی صفت قلقلہ اور جیم کی یہ دونوں ادا کریں گے یہاں وقت کی صورت میں راہ ساکن ہو جائے گا چونکہ پہلے زبر ہے اس کو پر پڑھیں گے